چلیے علیکم حضور سے سوال یہ کہ کے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اپنا تیوم کے بارے میں اگر سفر میں ہو جہاز میں سفر کر رہے ہوں ٹرین میں سفر کر رہے ہوں یا بسوں میں سفر کیا جاتا ہے اگر اس میں غسل فرض ہو جائے تو اس وقت کس زمین کی جن سے کرنا تیوم تو ضروری ہے تو اس وقت کیسے کریں گے دیکھیے کہیں بھی اگر مٹی مل جائے گرد و اوبار آلو اس سے بھی تیم کیا جا سکتا ٹھیک ہے نا اچھا اب ناپاکی یا وضو نہیں ہے اور تیمم بھی نہیں کر سکتے آپ تو علماء نے لکھا بغیر وضو ہیں ناپاک ہیں تو آپ بغیر نیت کے حرکات نماز کے بجا لائیں تاکہ گنا سے بچ جائیں ٹھیک اصل منزل پہ جا کر کے پھر نماز پڑھیں آپ کا ذات اگر کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس ایک اور آئیے کہ یا تو آپ سفر کریں تو اپنے لیے نماز کی حفاظت کریں میں نے تو آپ کو اتنا آسان طریقہ بتایا ایک مارگل, ماربل کا پیس آپ اپنے بریف کیس میں رکھ لیں بھائی سارے راتیں تیم کرتے ہوئے جائیں جی ہاں اتنی آسانی آپ کا کیا مسئلہ ہے